وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعر أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همضه ونفطه ونفطه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصلص به نفسه ونحن أقرب إليه من حب الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن الوين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عديد وجاء السفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقه شهيد لقد كنت في غفلة من آذاء فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياف جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل ما الله إلهنا أفرف القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما تعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل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 چار مختصر آیتیں میں نے آپ کے سامنے گراوٹ کی ہیں ان آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں خشیت الٰہی کے موضوع پر کچھ دیر میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور پھر اخیر میں رمضان کے آخری عشرے کی اس سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مجرد نہیں ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک مومن کے دل میں دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں ایک محبت کا جذبہ اور ایک خوف ڈر اور خشیت کا جذبہ مومن بے ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو چاہتا بھی ہے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت او اس کی پکڑ اور او اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہتا ہے مومن کے دل کی یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے اس کی عبادتوں میں اس کی ریاضتوں میں اس کی نمازوں میں اس کے گھر وہ گھر میں ہو وہ مسجد میں ہو چاہے جہاں بھی ہو یہ کیفیت مومن کے دل میں ہوتی ہے یہ ملے جلے جذبات مومن کے ہمیشہ اس کے دل میں رہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے صورت المومن کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے سلسلے میں فرمایا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے سے رہتے ہیں والذين هم بايات ربهم يؤمنون جو اپنے رب کی ایتوں پر ایمان رکھتے ہیں والذين هم بربهم لا يشركون جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے والذين یاتون ما اتوا وقلوبهم مزله انهم الى ربهم راضون اور وہ لوگ کہ وہ جو بھی دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اتحال میں دیتے ہیں اور اتحال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل کام رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے پلٹ کر جانا ہے اس آیت کی تفصیل میں مسند احمد کی یہ روایت بسند صحیح مربی ہے کہ ام صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کے ابھی یہ کون لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو ڈرتے ہوئے دیتے ہیں. کسی کو بھو تو ان کے دل کام رہے ہوتے ہیں کسی ننگے شخص کو کپڑا پہناتے ہیں تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے کے بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اب الدین یقریف وہ شربون القم اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ تو نہیں کہ جو اپنے گنا اور اپنی بدامیوں کی وجہ سے ڈرتے ہوں انہوں نے چوری کی ہے انہوں نے, زنا ہے، انہوں نے شراب پی ہے،, ہے اس لیے ڈر رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت سے کہا کہ نہیں ہے صدیق کی بیٹی پرانی مجید نے جن لوگوں کے بارے میں حکایت میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نمازی ہیں روزہ رکھتے ہیں روزے دار ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں بڑے فیاض ہیں اس کے باوجود ہمیشہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کام رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری کسی کوتا کی وجہ سے ہمارا یہ عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے میں بتایا گیا اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کا دل ہمیشہ سے معمور رہتا ہے خشیت سے آباد رہتا ہے اور یقین مانو یہی خوف الہی کا جذبہ ہے خشیت الہی کا جذبہ ہے جو انسانی زندگی کو سیدھی اور سیدھی سمت پہ لے جاتا ہے صحیح ڈگر پہ انسانی زندگی رہتی ہے اگر یہ جذبہ دل سے نکل جائے اللہ کا خوف نکل جائے اللہ کا ڈر نکل جائے اللہ کی خشیت نکل جائے بھلے سے اس دل میں اللہ کی محبت باقی بھی کیوں نہ رہ جائے وہ ایسے شخص کی زندگی زیادہ استحامت پہ ثابت نہیں رہ سکتی زندگی کے صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے عزد ضروری ہے کہ بحث وقت یہ دونوں طرح کے جذبات محبت الہی اور فوت الہی ان دونوں طرح کے جذبات کی ضرورت ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ہمارے دل خالی ہیں کیوں خالی ہیں خوف الہی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ معرفت الہی حاصل نہ ہو خیشیت الہی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالی کی پہچان حاصل نہ ہو سلف کہاں کرتے تھے منکا نبی عرف کا نبی اخوق منکا نبی عرف کا نبی اخوق جو شخص اللہ تعالی کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے اسی قدر ڈرنے والا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالی کی جس قدر معرفت ہوگی جو اللہ تعالی کو جس قدر جانتا ہوگا قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ اللہ تعالی سے اسی قدر ڈرتا ہوگا من کا نب اللہ آف کا نبی اور جس کے دل میں علم نہ ایمان خوش نہ ہو رب کی پہچان نہ ہو ایسے بے علم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرا کرتے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن نے کہا علما یکشہ امن عبادا انکش اللہ امن ابادا اللہ, اللہ تعالیٰ سے تو حقیقی مانوں میں علم والے ہی ڈرا کرتے ہیں علم والے ہی ڈرا کرتے ہیں یعنی جن کے پاس بھی شریعت کا علم ہو رب کی معرفت ہو اللہ تعالیٰ کے عصما و صفات کا علم ہو اس کی عظمت کا احساس ہو قیامت کی اولدیوں کا علم ہو جنت و جہنم کا تصور جن کے سامنے ہو علم والے ہی اللہ سے ڈر سکتے ہیں اور علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے رب کی ماری پر سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی آپ تھے آپ نے فرمایا وَاللَّهِ انی بِاللَّهِ لوگو اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے اس کی معرفت ضروری ہے اس کی عظمت کا احساس ضروری ہے قیامت کی اور لاٹیوں کا احساس ضروری ہے اس لیے آپ صلاح سے ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ عالم تم قلی تم کا لوگو اللہ کی قسم اللہ کی قسم مجھے جن باتوں کا علم ہے مجھے جن باتوں کا علم ہے عذاب جہنم کا جو تصور میرے سامنے ہے عذاب جہنم کے جو مناظر میرے سامنے ہیں جہنمیوں ناظرمانوں کا جو انجام میرے سامنے ہے اگر یہ سب باتیں تمہارے علم میں آ جائیں اور تم ان باتوں کو جاننے لگو تو زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ ہی رہو گے اور اپنی بیویوں سے بستر اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ گے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تم جنگلوں کا رخ کر جاؤ گے اس ازاد سے نجات پانے کے لیے تم معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس امت میں سب سے زیادہ کامل چاہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہو اس کی صفات کے بارے میں قیامت کے بارے میں انسانوں کے انجام کے بارے میں اسی لیے رخ سب سے زیادہ کرنے والے بھی اپ اللہ کے فرشتے ملائکہ جو انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ سب سے بہتر جانتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے انسانوں سے بہتر جانتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ان فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا لا قول وہ اللہ کے فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالی کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں وہی کام وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور آج یہ رہتا ہے وہ منفشیت ہی مشف ہو ہر آن اور ہر لمح یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کاپ رہے ہوتے ہیں حالانکہ فرشتوں کے لیے قانونی جزا و سزا نہیں ہے فرشتوں کے لیے جس طرح جنات اور انسانوں کے لیے جنت اور جہنم ہے فرشتوں کے لیے اس طرح جنت اور جہنم نہیں ہے اس کے باوجود لیکن چونکہ فرشتوں کو رقص کی معرفت حاصل ہے رقص کی وہ کے کی و صفات کو انسانوں سے بہتر وہ جانتے ہیں اور رب العالمین کی عظمت کا احساس انہیں ہیں رب العالمین کے سے وہ قریب رہتے ہیں اس لیے فرشتے رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہر آن اور ہر لمحہ ان پر سب کب بھی تاری رہتی ہے سورے سباہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تصویر خال کے ضمن میں صحیح بخاری اور دوسری قطب حادث میں روایت مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی وہی فرماتا ہے جب اللہ تعالی کوئی گفتگو کرتا ہے جب اللہ تعالی کوئی کلام کرتا ہے رب العالمین جب وہی فرماتا ہے تو رب العالمین کی گفتگو کو سن کر رب العالمین کے کلام کو سن کر رب العالمین کے احکامات اور فرامین کو سن کر فرشتوں پر کب کپی ساری ہو جاتی ہے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں ان پہ غشی ساری ہو جاتی ہے پھر ہوش میں آتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد پہلے آسمان والے دوسرے آسمان والے پہلے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے رب نے کیا بات ارشاد فرمائی کیا حکم دیا کیا تعلیم دی پہلے آسمان والے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں اس طرح قرآن نے کہا حتیٰ ادا فرزیان خلوبین یہاں تک کے جب بے ہوشی کے بعد غشی تاری ہونے کے بعد فرشتوں کے دلوں سے جب غبرہت دور کر دی جانی ہے وہ آفت میں پوچھتے ہیں کہ ماذا قادر رب تمہارے رب نے کیا کہا قادر حق فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے حق بات فرمائی وغول علیہ القبیر تو آئیو اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے علم چاہیے اور رقص معرفت چاہیے جس دل میں رقص معرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کے اسما اس کا جس قدر گہرا علم انسان رکھے گا اللہ تعالیٰ سے اسی قدر ڈرے گا اس امت میں اس امت میں چونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین امت کے عام طبقوں کے مقابلے میں بلکہ قیامت تک آنے والے طبقوں کے مقابلے میں رب سے سب سے زیادہ رقب کی سب سے زیادہ معرفت انہیں حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ انہیں حاصل تھی کتاب و سنتوں اور دین کا علم بھی سب سے زیادہ انہیں کو تھا اسی لیے اس امت میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا صدقہ بھی صحابہ صاحب رضوان اللہ علی یعنی مجمعین کا تھا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے روتے تھے بہت روتے تھے اور خود روتے ہوئے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں رویا کرو رویا کرو اور کہا کرتے اگر رو نہیں تو کو رونے کی شیفیت پیدا کرو کیوں اس لیے کہ وہ انجام انسانیت کے سامنے ہے قیامت کی شکل میں عذاب جہنم کی شکل میں وہ انجام ہے کہ جس انجام پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے جتنے بھی آنسو بہائے جائے کم ہے یہ کہہ کہ کے ابو بکر کہتے تھے کہ کاش ابو بکر کوئی درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا کاش کے ابو بغیر کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اللہ اکبر عمر شاہ روق نظی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پرانی مجید کی شاید پڑی ان اور ربی کالا واقعہ ان آزاد اور ربی کالا تمہارے رب کا عذاب کھا کر رہنے والا ہے تمہارے رقاب آ کر رہنے والا ہے تمہارے رب کے عزاب کی کئی دن تک لوگ یادت کرتے رہے عمر فاروق رضی اللہ ایک آیت نے ان کی زندگیوں میں ایسا اثر پیدا کیا اور ایک اس آیت کا اتنا گہرا اثر لیا کرتے تھے ابن ابھی ملئی ابن کا جو کہ مشہور تعبی ہیں وہ فرماتے ہیں ادرکین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھو کتنا شیطان کی سے کتنے خوف زدہ رہتے تھے کہتے ہیں میں نے تیس صحابہ کو پایا تیس ایسے صحابہ سے ملاقات کی ہے جن میں سے ہر شخص اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں ہے اور تو اور, اور, اور تو اور یہ امیر عمر المینخ رضی اللہ تعالیٰ ہیں آپ جانتے ہیں صحابہ کلام رضوان اللہ علی مجمعین میں حضیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی تھے جنہیں صاحب و رازدار رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رات کی بات جو کسی اور کو نہیں بتائی تھی ان کو بتائی تھی انہی میں سے مناقبین کی پہچان مناقبین کی شناخت بھی اللہ کے نبی نے ان کو بتائی تھی کہ مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کون کون مناسب ہے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا ایک مرتبہ آج نبوی کے بعد کی بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عبدال کے نبوی کی بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عبان حذیفہ بن یمان کے پاس ہے اور جا پوچھنے لگے حضیف بتاؤ کی جو اور پاس ہے, اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے کہیںانست کہیں طور پر یا نادانشتا طور پر جانتے بوجھتے یا انجانے میں کہیں ہماری زندگیوں میں نفاس تو نہیں آ گیا ہے کہیں سے ہمارے سلوں میں نفاس تو داخل بھی ہو گیا ہے بھائیوں یہ سلسل... یہ کئی ہے ان دنوں کی ہو سکتی ہے جن کے آگے یہ احساس ہو یہ احساس ہو کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب होना ہونا ہے اور اپنے کیے کا किए का کا احساس है ہے جس کے دل میں یہ احساس ہو وہ ایک کیسی اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے یقین کرنا ایک دن آنے والا ہے ایک دن آنے والا ہے جہاں عشر کے میدان میں ہمیں اور آپ کو رب العالمی کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو حالات یہ ہوگی اپنے جنہیں ستایا وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا حضر کے میدان میں ہمارا اپنا وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا ہمارے اپنی آزاں ہمارے خلاف گواہی دے گی آج زبان ہمارے کنٹرول میں ہے جو چاہے بولتے ہیں آج آپ ہمارے کنٹرول میں ہے جو چاہے دیکھتے ہیں آج کان ہمارے کنٹرول میں ہے جو چاہے سنتے ہیں آج آنکھ ہمارے کنٹرول میں ہے جسے چاہے چھوتے ہیں پکڑتے ہیں مارتے ہیں آج پیر ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم جس دن چاہے قدم بڑھاتے ہیں آج دلو دماغ ہمارے کنٹرول میں ہے جو بات چاہے سوچتے ہیں لیکن یاد کرو قیامت کی اس گھڑی کو یاد گھڑی کو جہاں ہمارے خلاف گواہی دینے والا کوئی اور نہیں جہاں ہمارے خلاف شہادت دینے والا کوئی اور نہیں ہمارا اپنا وجود ہوگا ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی ہمارے آتا وہ ہمارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے قدم ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارا وجود ہمارے خلاف شاہد بن کر آئے گا قرآن نے کہا اچھا آئے گا ما حداہدہ ماجا ہوا شہید آ رہے ان سم احم یا کے جب قیامت کے روز یہ ہاتھی یہ نا فرمان رب العالمین کے پاس آئے حشر کے میدان میں لائے جائیں گے شہید آ رہے ان سم کے اپنے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی اپنی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی اپنی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور وہ پریشان ہو کے لولی جو لو دینا شہید تمہارے نا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی تمہارا وجود ہمارا وجود ہے ہمارا وجود تمہارا وجود ہے ہم تم سے تھے تمہان سے تھے اے میرے جسم کے آزاد میرے خلاف تم بول رہے ہو وہ آزاد جواب دیں گے کالو انتخا اللہ انتخاب شہید جس طرف نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے اس رفت نے آج ہمیں بھی قوت گویائی عطا کی ہے لے کی صلاحیت ادا کی ہے تو نے دنیا میں جو بھی کیا ہم, ہمارے, ہمارے انعظام سے جو بھی کیا ہے ہم ان, بات کی, ان باتوں کی شہادت اور گوائی آج رب کے سامنے دیں گے بھائیوں اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لئے تیاری کر لو سبحان اللہ نبی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی تیاری کا حاصل ہی ہماری لئے آسان کر دیا جیسے ہم نے بارہ بتایا ہے قیامت کا یہ زندگی انتحان ہے قیامت کے دن کے جو سوالات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دن میں وہ سارے سوالات آؤٹ کر دیے ہیں بتا دیے ہیں ہمیں بس ان سوالات کی روشنی میں تیاری کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اتنی آدم ابن کا یہ سالان آؤٹ آپ نے فرمایا کہ کسی ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کے چار چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے چار سوالات جب تک نہ کر لیے جائے چار چیزیں جو انسان کو زندگی میں میسر ہیں ان کے بارے میں جب تک سوال نہ ہو جائے ہٹ نہیں سکتا کوئی بھی ابن آدم یعنی مطلب یہ ہے ہر شخص کو ان چار سوالوں کا جواب حشر کے میدان میں دینا ہے آپ نے فرمایا ان سیما اپنا پہلا سوال کیا جائے گا ہم نے تجھے زندگی دی تھی ہم نے تجھے عمر دی تھی ہم نے تجھے حیات دی تھی اس زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا اللہ تعالی پر ایمان لایا اللہ کی دادوں پر مبرداری کی یا پھر بے ایمانوں میں سے تھا اللہ کے نا پرمانوں میں سے تھا زندگی کے بارے میں سوال ہونے والا اور پھر کہا گیا وان شبا بھی بلا معاملہ عام زندگی کے بارے میں پوچھنے کے بعد خصوصی سوال ہوگا جوانی کے سلسلے میں جوانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہے زندگی کا اہم تری مرحلہ ہے اتنی ایک ات جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا وہ بھی سی ہم نے تجھے جوانی دی تھی جس جوانی میں تیری صلاحیتیں تیری طاقت روز کو پہنچی ہوئی تھی اس جوانی کو تو نے کن کاموں میں گزارا نقصانی خواہشات کے پیچھے منمانی کرتے ہوئے نقصانی خواہشات کا غلام بن کر گزارا یا جوانی کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارا یہ سوال ہونے والا ہے شبہ بھی سی معاملہ اور وان مال ہی مینت کا سب ابھی مان سوال ہونے والا ہے مال کے سلسلے میں دولت کے سلسلے میں جو دولت ہمارے ہاتھ میں ہے جو مال ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے اس دولت کو تو نے کن راستوں سے کمایا اور کن راستوں میں خرچ کیا دونوں سوال ہوں گے ایسا ہر طرح سے کمایا نہیں جا سکتا اور ہر راستے میں خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا کمانے کے راستے بھی شریعت نے بتائے ہیں خرچ کرنے کے راستے بھی شریعت نے بتائے ہیں کل سوال ہوگا میں کا جو مال دنیا میں تیرے ہاتھ میں تھا اس مال کو کیسے کمایا تھا اور کن راستوں میں خرچ کیا تھا اور پھر سوال ہوگا وہ میرا افیمان شریعت کی جن باتوں کا علم تجھے ہوا شریعت کی جن باتوں کا تجھے ہوا کتاب و سنت کی جن باتوں کا حد تک عمل کیا ہے بھائیو یہ سوالات ہونے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے ہر انسان سے ہونے والے ہیں یہ زندگی دی جی گئی اس لیے ہے کہ ہم اس زندگی میں ان سوالات کے جوابات تیار کر لیں اللہ تعالیٰ کی خشیت بھائیو جس دل میں ہوگی وہ یقیناً اس کی زندگی اسی طرح گزرے گی اور خوف اللہ خصیت الہی کے شاعر میں گزرے گی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی خیشیت اللہ تعالیٰ کے خوف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ کی زندگی میں تو ہم بھی باہر دو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے جہنم کو یاد کر کے رات کی تاریخیوں میں اٹھ کر کنہائیوں میں جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی اللہ کے خوف و خشیت سے دو آپ کو بھی پا دو یہ دو آپ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے پھر اور اپنی ماجہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے خوف سے اس دنیا میں آنسو بہائے جو شخص اللہ کے خوف سے اس دنیا میں روئے جسے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونے کا طریقہ جائے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے احساس کر کے آنسو بہاد وہ کبھی جہنم میں جائے گا نہیں اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ جانور کی تھنوں سے نکلا ہوا دوست واپس تھن میں نہ پہنچ جائے جب تک جانور کے ٹھنڈ سے نکلا ہوا دوست واپس تھن ایسا ایس نارے جانم میں جائے گا نہیں کیا مطلب سے جب آپ دودھ نکال لیتے ہیں وہ دودھ اب پھر کبھی واپس تھن میں نہیں جائے گا یعنی جس طرح جانور کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا ٹھنڈ میں جانا ناممکن ہے اسی طرح خشیت الہی سے جو شخص آنکھوں بہاتا ہو روتا ہو وہ شخص بھی نارے جہنم میں نہیں جائے گا آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا آئینی تمستم رو آ دادا دو ہیں نارے جہنم کبھی انہیں چھوڑے گی نہیں نارے جہنم انہیں کبھی گی نہیں آئی بقت آئی منبا بات تحرس سو بیس اللہ ایک وہ جس نے اللہ کے خوف سے آپ کو اللہ کے در سے آنسو بہار قرآن سن کر آنسو نکل گئے ہو قرآن پڑھ کر آنسو نکل گئے ہو واس نصیحت سن کر آنسو نکل گئے ہو تنائیوں میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے آنسو نکل گئے ہوں ایسی آنکھ کو نعرے جنم چھوئے گی نہیں جلائے گی نہیں واحد رس الفی سلی اللہ اور دوسری آنکھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام ملک کی سرحد پر پہنا دیتے ہوئے جاتی ہے بھائیوں اشت الہی کا جو جذبہ ہوتا ہے رب العالمین کے پاس اس کی اتنی قدر ہوتی ہے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کی خصیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے اس جذبے کی اتنی قدر کرتا ہے آپ نے وہ مشہور واقعہ جو سنا ہے اس واقعے کا ہم پہلو یہی ہے اس شخص زندگی بن نا زندگی پوری معافیتوں میں گزری نافرمانی فرمانی میں گزری اور کے وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر لاحق ہو گیا کہ زندگی پوری معافیتوں نافرمانیوں میں گزری اب میں خالی ہاتھ اللہ کے پاس جا رہا ہوں کیا جواب دوں گا میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بچوں کو جمع کیا وہ سی کی کہ میں جب مر جاؤں میری روح تو مجھے جلا دینا میرے مجھے جلا دینا اور مجھے راک بنا دینا اور اس راک کو ندی کے پانے میں پانی میں بہا دینا بچوں نے اسی طرح سے کر دیا بچوں نے اسی طرح سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اس کو زندہ کیا اور پوچھا تو نے وسیع کیوں کی اپنے بچوں سے ایسے کیوں کہا کہ میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا میری رات کو بہا دینا کہا پرور نگارا تیرے در سے یہ وصیت میں نے تیرے در سے کی پرور بگارا کہ زندگی پوری معافیتوں میں گزری نا میں گزری اور ماسک کا وقت آیا تو تیرا خوف لائف ہو گیا تیرے تیری پکڑ تیرے عذاب اور تیری کرش کے در سے پرور نگارا میں نے وسیعت کی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے در سے تو نے وسیعت کی اے میرے بندے جا میں نے تیرے سارے گنا معاف کر دیے رب العالمین کے پاس بندے کے دل میں خوفی کا, کا جو جذبہ ہوتا ہے رب العالمین کی بڑی قدر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دگارا تو اپنی مجھے, مجھے اپنی وہ اپنا وہ خوف ادا فرما اپنی وہ خوشی ادا فرما کہ جو خوف جو خشیت کے نافرمانی اور میرے درمیان حائل ہو جائے معافیتوں اور میرے درمیان حائل ہو جائے اور میرے درمیان حائل ہو جائے ومن ما اور ماسو گنا جنتگارہ فرما برداری کا وہ حصہ مجھے دے دے کہ جو حصہ مجھے جنت میں لے کر چلے جائے تو بھائیو دعا ممان میں کی ایک چیز یہ بھی ہے ہمارے ہاتھ جب بھی اللہ سے اللہ کے آگے اٹھے جب بھی ہاتھ اللہ سے اس کا خوف مانگو اس کی خشیت مانگو اس کا ڈر مانگو آج ہماری دل خشی سے خالی ہے اسی لیے ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں کائنات کے ہر چیز سے ڈرتے ہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں جنات سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کن دل سے ڈرتے ہیں جس دل میں رب کا خوف بجائے بج جس دل میں رب کی خشیت بس جائے وہ دل کسی اور سے ڈر نہیں سکتا اور جو دل خوشی سے سے خالی ہوگا اس دل میں ہر چیز کا ڈر بس جائے گا اللہ کے ڈر کو بسانو اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسانو دنیا کی کسی بھی شخص کا اور دنیا کی کسی بھی سرد کا اور دنیا کی کسی بھی چیز کا خوف دل سے زیادہ رہے گا اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارا دل ہر قسم کے ڈر اور خوف کی آماج کا بن جائے گا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بندوں میں سے بنائے آمین اور بھائیوں کہ ہم نے کہا اٹھارہ رمضان کے اٹھارہ دن الحمدللہ گزر چکے اور ابھی ہم دو دن بعد یعنی اتوار کی شام سے رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں رمضان خود عبادت کا مہینہ ہے لیکن اس نے بھی رمضان کا یہ آخری اشرا اور زیادہ عبادت میں جست جو جت کو جہد کرنی چاہیے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادادہ قلد عشر شدہ میزہ وحیہ لیلہ وحیقہ وآلہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی آخری اشرا تاخل ہو جاتا رمضان کا آخری اشرا تاخل ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لے اپنی کمر کس لے اور خود رات آخری اشرے کی راتیں جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والیوں کی بھی جگاتے گھر والوں کو بھی جگاتے تو معلوم ہوا آخری اشرے کی ایک اہم ترین عبادت آخری اشرے کی راتوں کی عبادت سے راتوں کا جاگنا ہے محترم بھائیو سنت تو یہ ہے کہ پوری دس راتیں جاگیں آپ پوری دس راتیں عبادت میں جاگیں اور دس راتوں کے جاگنے کا سات راتیں ان لوگوں کے لیے جو صرف شب قدر پانا چاہتے ہو ورنہ مصنون کو یہ ہے پوری دس راتیں جاگنا چاہیے اور یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں ان راتوں کو پوری طرح راتوں کے اکثر حصے کو خطبوں میں تقریروں میں بیانات میں گزارنا کسی صورت مناسب نہیں اس لیے الحمد للہ اس سال ایک اچھی تبدیلی ہمارے اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی یہ ہوگی کہ سارے پچھلے سالوں میں پونے دو تک اور دو بجے تک تقریباً تقریریں چلا کرتی تھیں عبادت کا موقع نہیں ملتا تھا اس سال انشاءاللہ تعالی ایک بجے سے دو بجے تک انشاءاللہ تعالی اللہ عبادت کے لیے سب کو وقت دیا جائے گا ایک بجے سے پہلے ساری تقاریر ختم کر دی جائیں گی ایک سے دو تک عبادات کا وقت دیا جائے گا دعاؤں کے لیے ازگار کے لیے تلاوت کے لیے اور اس کے بعد دو بجے سے تراوی پڑی جائے گی تو ہے اور آپ نے اشرے کی دوسری اور اہم ترین عبادت احتکاف, احتکاف ہے احتکاف ہے تنہائی کی یہ ساتھیں خلوت کی یہ ساتھیں جہاں ایک انسان دنیاوی جھمیلوں سے دور ہو کر گھریلو ٹینشنوں سے دور ہو کر بزنس اور کاروبار کی شکر سے دور ہو کر دس دن کے لیے خالص اللہ کو ہو کے رہتا ہے خالص اللہ کو ہو کے رہتا ہے تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے دیکھو آج زندگی بڑی مصروف ہے آج زندگی بڑی مصروف ہے اور اتنی مصروف ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی فرضت نہیں ہے میں کیا ہوں کیا کر رہا ہو کس لیے پیدا کیا گیا ہو مقصد زندگی پہ میں کہاں تک گامزن ہوں انسان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ محاسبہ کر سکے دن بھر اسکول کالج میں مصروف ہو کمپنی میں مصروف ہو اور رات بھر لوٹا تھکام آندہ سو گیا انسان کے پاس وقت نہیں احتکاس وہ گھڑی ہے وہ ساتھ ہے کہ جو انسان کو محاسبۂ نس کی دعوت دینے والی گھڑی ہے اور نے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں اس احتکاس نے انقلابی تقسیمیاں پیدا کر دی بے نمازی, نمازی ہو گئے اور جو جو کتابوں سنت سے ڈھوٹ دے کتابوں سنت سے آ زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آ گئیں تو احتکاب کا بھی اہتمام کریں خواتین کے لیے بھی شریعت نے اجازت دیے احتکاب کی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی ان کے لیے بھی مسجد کا آنا ضروری ہے امہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احتکاب کیا کرتی تھیں مسجد نوبی میں احتکاب کیا کرتی تھیں قرآن میں بھی احتکاب کا تذکرہ مسجدوں کے ساتھ ہے کا تعلق سے ہے نہ کہ سے میں بیٹھنا چاہیے آخری اشرے کا اہتمام کریں اور رمضان کے جو ایام بھائی باقی رہ گئے ہیں جن لوگوں کو ابھی تک خلوص سے دل کے ساتھ توبہ و اختصام کی توفیق نہیں ہوئی جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں پہ آنسو نہیں بنا پایا جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگیوں میں سدھار نہیں لائی ہے انہیں چاہیے کہ رمضان کے جو دس بارہ دن باقی رہ گئے ہیں ان میں ان میں سب و استفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے گناہوں پر روئیں اور اپنی سابقہ زندگی پہ نادم ہو اور اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کی کوشش کریں جائزہ لیں وہ کون نے کیا ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے ان کو پیدا کرنے کی کوشش کیسے بچ سکتے ہیں خصوصاً رمضان ایک روزہ اور روزے کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو تدفین کے ہیں ہے سگریٹ کے آدی ہیں ان کے آگے بہترین موقع ہے اس بری لت کو چھڑانے کا آپ الحمدللہ روزے کا احترام کرتے ہوئے صبح سے شام تک اس بری لت سے بچے رہتے ہیں اور ایک معنی آپ کو یہ تربیت یہ ٹریننگ دے گی کہ اپ اللہ کی خاطر اس گندی چیز سے بچتے ہیں غیر رمضان میں بھی چیزوں سے پرہیز کریں رمضان ان ایسی با ساری برائیوں سے छुटकारा पाने کا موقع ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور اپ اس رمضان سے کماں پاو ویسے استفادہ کریں جیسے کہ شریعت نے حکم دیا ہے اور اللہ کرے کہ یہ رمضان ہماری اور اپ زندگیوں کا انقلابی رمضان ثابت ہو۔ اللہ بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذيث الحكيم إنه تعالى جواد كليم ملك برور ورحيم ورب الحليم